پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپن طرف کی روپے ونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا